ہر موت جو ہے خود اپنی موت کو یاد دلاتی ہے آج دیکھیے ہم سب زمین کے اوپر کھڑے ہیں ایک وقت آئے گا جو ہم سب زمین نیچے ہوں گے کیسا انوکھا یہ دن آنے والا ہے ہم سب کے اوپر اس لیے حدیث میں ہے کہ اکثر ذکر ہاد الموت موت کو یاد کرو جو لذتوں کو اٹھا دینے والی لذت کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا آدمی جو ہے طرح طرح کے سوچ میں جیتا ساری سوچ ختم ہو کر کے صرف ایک ہی سوچ موت کہتی ہے کہ ساری سوچ ختم کرو ایک ہی سوچ کو کہ موت کے بعد جو اللہ کے سامنے پیش ہونے والے معاملہ اس دن کے لیے سوچو اب جو ان کا انتقال ہوا ہے چھوٹی چھوٹی تھی وہ, کبھی چھوٹی تھی وہ وہ ان کو ہم چھوٹے پس سے جانتے ہیں کیونکہ ہماری بیوی کی بہن تھی اب دیکھیے میں بوڑھا ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے کوئی عمر سے تعلق نہیں ہے چھوٹا ہی بڑھتا ہے بڑا ہی بڑھتا ہے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قرآن میں ہے کہ کل نفسن ذائقل موت موت میں کسی کا کوئی ایکسیپشن نہیں کسی عجیب بات ہے اکثر الموت کی صرف موت کو آدمی دیکھا تو وہی کافی آدمی کو سبق لینے کی کافی ہے. آج میں جب خبر سنی میں نے موت کی تو میں سنوں گا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو مجھ سے میرے ایج گروپ کے تھے وہ بھی ایج گروپ کا میری موت آ جائے کل صبح میری موت آ جائے تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے اکثر ہاتھ میں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج ہم انسان کے درمیان کے سامنے ہوں گے کوئی آگے پیچھے ہم ہوں گے اللہ لا ہوگا لاضما اب دن کسی عجیب بات ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے ہم سب کو اس سے پہلے قبر میں دفن کیا جائے ہمیں معاف کرتے ہمارے گناہوں سے ہمارے غلطیوں سے ہمیں سرسو کو مرنا ہے کوئی مر موت سے بچنے والا نہیں ہے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما ہماری موقف فرما ہم سب کو جہنم سے بچا ہم کو جنت میں داخل فرما یا اللہ ہم کو موت آئے تو ایمان پر آئے ہم کو موت آئے تو ہم تیرے سامنے اس سال میں داخل ہو گئے تو آپ کو قبول فرمائے نا تصمال الله اللہ على خیر خلفی محمد والی اجمائی